آج کے سبق میں آپ صورت الانشراح کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بس <سلام> نشرح, نشرح, نشرح, نشرح, نشرح نیم ساکن یہاں اظہار شفوی ہوگا اور راہ کے اوپر زبر ہے اس کو پر کر کے پڑھیں گے اَلَم اَلَم لَكَ لَكَ لَكَ سواد پر پڑتے ہیں اور دال جب ساکن آ جائے تو اس کی صفت قلقلہ ادا کی جاتی ہے راہ کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے ملانے کی صورت میں کاف پر زبر پڑیے وقت کی صورت میں کاف ساکن لك اصدع رج لك اصدع رج واو وضعنا واو وضعنا بودكو پر کر کے نون کے بعد کاف پروف اخفاء میں سے نون پہ اور راہ کے اوپر زبر ہے را پور پڑیں گے یہاں وقت کی صورت میں کاف ساکن ہے لیکن جب اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے تو اگلی آیت میں لام چونکہ مشدد ہے اس لیے وز کی اللہ دی پھر کاف لام سے ملے گا انکا وز انکا وز اب یہاں لام مشدد ہے جو اکیلا خود نہیں پڑا جاتا پہلے الف پر ہم زبر لائیں گے اور اس کو اللہ پڑیں گے ال مد منفصل ہے اس کو آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے نیچے کی طرف اللہ یہاں نون پر اخفا ہوگا قوف بھی پر پڑیں گے واف بھی پر پڑیں گے ال اس کو ہاتھ سے ملائیے واہ بڑی نرمی سے اور زبر ہے اس کو پُر پڑیے یہاں بسر کی صورت میں کاف پر زبر پڑیں گے اور جب وقت کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا راہ رو ر وقت پہ متلق ہے اور رات بھی ختم ہوتی ہے یہاں وقت کیجیے کاف ساکن ہو جائے گا اور راہ پر پڑیں گے ریک فم ال نشد ہے غنہ کریں گے اور یہاں راہ کے نیچے زیر ہے را باریک پڑا جائے گا فن السری يسرن ان يسرن ان اب دیکھیے یہاں وصل کی صورت میں تو آپ نے تنوین پڑ دی لیکن جب آپ وقت کریں گے تو آ را کھڑیں گے کھڑا کر کے پڑھیں گے الکھ کے برابر یوس روس ری <سؤال> نور مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں راہ باریک ہوگا انسری یوس رو يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ راضي پر اور فإذا فرغت فإذا فرغت فانصد فانصد فانصد فانصد فانصد نون پر اخفاء باء کی صفت وإلى ربك فرغ وبئ راب پر ہوگا اور یہ رابی پر راب اب اس صورت کی تلاوت ہوگی سجاد سب سے پہلے دو آیتوں کی آپ تلاوت کریں بس محمد شاباش روح شاباش شباش اگلی دو آیتوں کی تلاوت محبوب آپ کیجیے اللہ ری وقت شاباش لك محمود اب آپ اگلی آیتوں کی تلاوت کریں شاباش فَإِذَا فَغَلْتَ فَنصب وَإِلَى عَبِّكَ آج کے سبق میں آپ سورت و کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کر